او مقصر اسلام جائز میں جخل قبول اسلام کی جائزہ جائز کی لیکن واپس اور شیراب قانون رضی نبو آئے کی اگر شیران ناکز دا گرفتار کی, کی حائم جائزمناقطن ناوند ہے مفرد و احیم دے مقصد پر حاص کر کے تو اجدا چر کو محبت نہ مخالف بھی فہر کار کے دخل قصد نہ ناز تا با سا دردی دو کی نہیں فقیر نا صف پر ارادے ان مالادار یہ پر نیت پر ارادے بھی نی اسے تص پر ارادے اوپر شیروانی برادی رواں جو کی راج دلانے کے لیے مفاطی کا برادی کریں جس کی دار داو کمदास علیہ امر لکھیں داغ قال الامر وكان هنا رجل ني نواس فقال انو سنعش داو نواس وداو سمردي وكان فذا ابن عمر فصراعه الغلب من شريك له عبد الله بن مره قال او خان مردين لذل شريك نواس سجدت شريك وما مرج قال شريك راغ نواس تا جاء شريك راغ نواس شريك فقال بيناتك قال وكان وكان بينات الغلب فظم لو كان مردي فقال لمن بيتہ وچار حلق فقار میں چہرہ کذا کذا تو بڑا ذاتا سرق مار میں فقال به حق راکا نواں دائیں دا کو مارنے گد نہ نہ دے نماز سے تارف دا رب اللہ نور نے فجا نماز اللہ نے فرمایا فقار ان بشری کی با کا ایمن ایمان نماز شرخ خلفہ پر مرضی وقال ان سے یہ جاننے ارقصہ کہا کہ مرضی ان بھی اللہ آیا کوش شرط فرم ما ذهبا جتا کر چرابو کا نواس خان خارضہ ہے فرید زلہ رضی اللہ نے پای باندھ کرا مشتری لالی کی وجاہ تھا بے صحیح تھا اب رضینا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجرا جی قضاء نبی نصرہ السلام علیہا اب ہر کے غلام رضیو کا نافق یعنی وجج احتمال تعظیم وان اللہ پہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب رحمت جواب دام راجو بولتا سمیا صبان شار کی در تحدید اور سکان کرا احتمال حدیث میں لیکن تنسیث وغیرہ حکمہ بھارت مسلم مسلمانوں دھرمے کے مسلمانوں کی درگڑی وہ کرملہ جی جو سین تھا میرے مباز اگر کی کہ دعوت جو سیتنا سنگی ہے جواز سانچا گا کے سلاح دی پیدنے کی پتیش اسر کی مزیر نیوی لکب خطار کو بما بیند مسلمانان دا قادر ہوگی وہ ابو قدادر کو واقعی خطار جاری بما بیند کفارو کی بما بیند مسلمانان کی سر را وصلہ خلد دکلا دینا معلوم شنا چکلا بید وصلی مزیر کی پیدنہ نیوی دا جائز دا لکب او قدادر نے خطار سے چند خلد سکنی چی سبب دفار زرر دمینا نش سب نہ ہوگا سلب کے ساتھ Hmm. ]huh. No میںفسی ہو دا خاطر کہ یہ بھی ہے بے وسینی ذکر کو میں اس باب و بار جواب دے دو جس کی تو یہ عادت ہے نا اگر یہ ہمارا تکنا پر عادت تکنا ابو دادا نے کہا کی متھا وہ لو مذاصے صاحب مس باہیں تم دے غیر باہیں تم شامل دے ذی و رحمت ناسوق رہ جو ہر چیز میں خطول جائے سن حاضر بزر غورا سے جائشو بزر حاصل تناسوب دا جائنسا راضی منصال دا جلیس نیک دا جلیس نیک جلیس نیک آرکارا لکھ نشر مرتب دے دا لیک مرگ گری بنصال لاسلے صاحب المسک کیا غصر مش خرصوی حیام مش خرصوی رضا غب اخواہ کی شناسی بیو بدبانی خر راضی یا بتنا درکی یا بتنا واقس اگر نیک درکی اور نیک واقس لی اصلا با دی سپی موت بی راضی خوبی خود راضی وکیل حد دا کا جبان او کچھ لیے میں نہ ہو جائیں تم تو شدید نکنے انما تجدوا يهو پر جناس ماسو کے میں میداے خوب بدوان دراز جی نے زر مدرسی کے پیدا بدرسی کی حاصل دار ذری صاحب مسار انداس او نہ تار منگی مسار دکان رہ کر یاد بنی رہے دے کہ تا میں زر تھا مقاد میں سو یاد رسنت تو یادیں یاد لگ یہرق میں تکا یا پر وہ چیز جس کا شکاون او صوبہ آیا بڑی جامو سی مخصوصیارے ترجمے دار مکی باب کی ذکر شروع و سمان دم دو سویواتی ہیں و باب موکن ربان کی ذکر شروع وہ ان سمان دم او منا کلی برسام سمان دم نا دانینا معربی چی دا منا دے لابائی من قطو چنہی تنزیحی دا یعنی فا اول وحلات جوانو دا جائز دا حسل دا باب و ذکر حجام ذکر دا حجام یلی جواز دا حجامت و جواز و جد پاغیبانی حجمان بوتی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا علیہ نبینا سیلیہ سلام ہو صیبا نے میرے السلام علیکم نا امر من تمرن وجدتم جاهدا فلم جاهو امر قلاونا فر بون دی ما نے کلنا اوجد حام شو مر احدو امركم مالکا غیتا ایو کف بم الخلالہ چا ستقلی ایو خفف ایو قلل کذکی دام دن داینا و علی و مولا مالی فبلابت پانی دورجہ مدنی کو تمہارے بھی روپے رکھو غری روپے رکھو نص روپے رکھو تجارت تجارت باورچی چمکرو خود مقصود ترجمہ حا است منتفی اور جوابی تجارت جائزیز چاہا منتفا دی بالکل ہی صورت کی, کی استفاق حرام سے دعوال حدیث تناسف کو بدے معنی سے ظاہر دیکھا ملکم استعمار لرجال مرد خود اندساء جائز دیکھا ہے دیکھا جلد سجارت جائز دیکھا حدیث میں ساچے نمرقہ نمرقہ آگا بارک زی تصاویت حدیث تعمار خود رجال مرد لرنساء مرد لیکن پردگا حیات پردگا حالت کی تصاویت بکیو اور کلک چی پریک میں شئیت تصاویت ختم شئیت بے استعمار جائز دیکھا دیکھا ملتق ہے بے بے جم بدل الحالت سید با ما چپل صاحب جہاد الحانہ کی صحت کی بنیاد نہیں وکلا چ پرکشی اوہ صاحب کی اقوران تھی سمجھنا بدل استعمال نہیں دیوجنا شراد ملک نبی رسن پریوار نے رت سے ماجدی جو مارو منافق چیز استعمال تجارت جائز تھی بدل حال تناسب تو اور بعد کی چیز یا مقرور استعمال جائے جوڑے تفلے گی تفلن کی لچی کی تاکہ مجازن تھی کم نہ بحلت او سیارا یا جوڑا دار پر سیرا جو نمبر <سؤال> نماں قام ابن رنوۃ ہمارا برنامه صرف عارف دی وجہ ان کرائے کا خود کا رسول اللہ اذن میں رسولی صبحوں کا سنا کام تھا ما سکنا کرے جاتے کو اللہ امنوदरी وقال رسول اللہ میں ما مار حال ہیں مسئلے حال یہ قالین چے بارگی باروں بشری دعا لکنے تقض علی ہم دیتا فقال رسول اللہ تسمی دل اصحاب حاضر بال بتباش کتاب اللباس کم تصویر فوٹو چکری بھی استعمال کی رانی کے بعد جوڑ کر شام ش خدا انتقال دے جست نہ تصویر خدا انتقال دے دو تصویر نہ تصویر دے نہ کل کچھ نبی السلام جائز ہے استعمال یا بالک بار با تصویر جوڑا جواہی استعمال میں بخر حرام تھی ان کو بال اقوانی ان کو قاری مارے ہر مرتبہ قاری نستماع کریں گے کی باریکی نوٹ ہوئی نہ مسئلہ نہ کی جائز حسن الرحمان واسطے کدی نہ سو جواب تصویر خیز کلی بلا سر دیرت بکر کر ان چا جون فری ان اصحاب ہاذ سورہ صاحب دی صورتوں چا جون کی جواب منہ یوم القیامت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگ صدا ما بخ ن سنات وچ مرشی منہ صاحب آ پندرہ بے بے دا بارے دے قیمت ہوئی. قیمت خودنما پچھوت رہی کی دالو باید اے نجارو سامنون بیہ ہاکم قیمتات متائیں کی محمد صلی اللہ کے داوود اباب ویہ قریب جوور نلو جوور ونخل مانن چن یذل خیار ویہت انا تداقت اور نظر اور سنیدایم یام یام ندان سنیدا نبی نے مبرانے کل کلام قرین المدفعہ یہ ہے ماں سلو اباب کے چار مکاتب معلوم ہے امام لازمہ چھتا تدری مطلوب اختیار سلسلے یوں تعلق اختیار میں جس طرح ہم ذکر کریں کہ مکھ کی خیارات دو قسمیں ہیں یہ اختیار ش در اتفاق جناب کی دی با یا مشترک شمار ہمارے پر دی ولی اسو شک اور ہم خیاری غائب جو بیان ہے طرح داری دوسرا اختیار غائب وہ طرح کیا دے ذرا ادو قبول احنا پر از با خیارات کی انزریت پر از با مجلس دام ثابت دے حجاب و قبول ہو چید مجلس کی متعاقی دےنے چید حفظ تے در فسخ دہریو اور چیترہ پر بے آخر مشدد دے اور و قبول مجلس کی را دے انطلاق نہیں دے راکھر پارا رکھ اور فسخ حق مشددی را رکھ را رکھ اس سوپر رو چیترہ جا خیاری شد سراحی یا بخیار دلدہ کی موصول دارا چھلے دلدہ مراد خیار خیار شرط لے کمیہ جود رکھا چھلے مدد خیار شرط صلاح مدد خیار شرط اندہ وسطر اختلافی دا ادھو جنہی مخارب سے قائم مونے کو شوافی ادھا حنات پر مدد خیار شرط صلاح تک افدیکے زیدہ سینے دے دلیو ردی دیو کبائی دے کشارنا مشتریہ کو دوارے گی امام رحمت اللہ علیہ بنکدی مختلف کے اختیب اور دولت کی دولتری تقریباً صحافتہ کی دار حالات, دا دا دا دا دا حالات دا دا صاحب مثنا لا تحدید علاها لیر فرم تحدید نشترے تم رمضا کمیاش فکر دمیاش نزیار تھی بلکہ حنابرا علا العبادم ہو یہ خیار کی دن دا جہز دا اور دا گیر فارا بغا شرط بے لازم دے تک مخیرشت کی خود اب کم رو چوب دو اب کم رو چوب دو اگل آزم دی امائی بخاری معلومی گی چی دیم دو صاحب ایرسالا چطور توقید نوی دا حریص را مگد حدید مرگرے دے لگا تھے ہائے مال کو چرتا تھا ہی دل نہیں لیکن پروں رواج کی رواج ہی ناس ہے یہ نہ شرخ یاد زیاد بدر اور رضوان اب ماں امید شوافیوں نو احناف جی مجھے مغالے میں بڑی بات موسم ذکر کے خیال میں میرے خیال شر اور خیال سب ذکر کی خیال مقت لے تدا مزید اور مزید مزید میں خیال نذر نماز بول دے جان تخی نماز بول دے, خیال دے, خیال دے, خیال دے یعنی اختیار احد اختیار مراد ہے اختیار احد الامرین کیا؟ النفاس فقطہ او یا نفاس کم یہ درکار صدر مدنہ کارن عالم نوران النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المتبعی علی اختیار بیان رخیاب سائ النفاس یا نفاس کی بیاہ امامان میں تفรรطا تو تحقائق دیگر شیو ہے تمام کی بدلے مرات دو کیا امرہ خیر قسم کھائی خرابلا و شوابی اگر تمہارے توریمرات دے خیال وراں تبو دے گتوچے احناف سی کر یا تفرق ومرات تو فرق بدل نہیں دے خیال وراں خیال نماریت قبول ہے مجلس لگا امام انسو پرادر صاحب نے باان کلمہ سب دا خیال تفرق ومرات تو فرق بدلیے دے خیال وراں خیال, خیال مجلس نے خدا حکم استحبابی دے قضاء او قاضی رحم جی او دے نہ علماء درجہ و قیادہ جتنا بین رہی احناف تو فرق ومرات تو فرق قدالو متغیر احکام و مقاصد اصل مثلا جواب غریب آباد و علم طبعا بالاخيار کی بہیم اعمال میں تفراقا او یکون الربیا و خيارا رضی احتمالات حضرت ترجمہ منافذ ذکر نہ تھا الا یکون الربیا مهم بہر حال کہ لیس استاد مو مفهوم ندارد خیار میں یاد خیال یا قولی یا بدنی بے خیار ساکت دیں بے خیر قبول کی مجلس بھی اللہ کو در بے خیار مگر چی بے بے خیار شد بھی. بے پس تغرق دم دگا خیار باقی دیں زدائی ستناد محومن شاہ دعا دوانا مسکین کو مسکین مانا دا تک تغرق قبولی بھی کمدری بھی, بھی منتبت دیں مانا خدا سے سے مناسب ناو شوافی گئی اللہ کو در بے خیار مگر چی بے سکوت الخیار بے تفرق پوری بے مکمر خی سال صادقین سے کار مساقیت بیغدا منا مرجو ہے ذکر کرنے والی اگر ایا الاکو دے اختیار نہیں تو خدا کیا اختر تاخیر یہ بے اختیار یہ تاخیر سے اختر اگر اختر تو بے ممتد نہیں اختیار تلو کے راجح دار کے ماخذ ناد مبونے اختیار میرا ترشد اتباع مجھ اگر میں سکت صاحبی رہے ہیں ، باہنی بیگا کہ مختار دے میں مخارین دانوں کو کارنا پہ مخارن میں داری دا دریب دا ذکر کی جہاں ایلین تفرق دا بدانی داری کون مختار دے دا میں سکت معمر ہم دے ایدہ سا شیعان جو عجیب ہون و خارق صاحب ہون دا پارچ لازم شید اور ایک احناف چیز ذکر کی جہاں تفرق مراک تفرق بدانی خیار مجلس فا دا عمر مند خیار داتنا دا واجب دے و مندوب نا لازم دے خیار بناباقی فاقل بانا دلائم ومر دا امر واجب نا خلاف اکو بناباقاو دا احنا وفانی لے مندوب نا خلاف اکو نستاسو ہے اندے صحیح دو لا مناسب دے چیو عمر فا دا لازم دے و خلاف اکو دینا دا معلومی چی مراد اندار چی مراد لک خیار مجلس چی خیار مجلس نا مراد مندوب دیو جنب باظر رواتی کرا دیر ابو داود تحدید اور بے باطری کر اور شرط لازم دیو کر دی ان ظالموں سے تنخیات حلجیز دل دیو و سرداریں جنا تعین او تحدید کے فارم کے بے جائزہ ناجائز تو احناہم سردار الان شوابور چدا دہی تحدید انہی کے بیم باطل او شرط تن باطل اور جائز کر کی شرط باطل او بے سیدہ سب باطل دے ذکرہ شدہ راوی جسات باتیں ان اللہ تعالی فرض است ہیں تعظیم ادم دائیں سبب بخادم مصطاب نبی علیہ اور شواذ دا سبب بخادم مصطاب نبی وچ بے بحث نے بات اور یا جنہ نہ رو نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نحو متخالف معنا کے کتابیں بیان کی ہیں ارشاد باب مران بیان کے خیار قرار ادب اپ ابھی قرر نامہ وشرا وجابی میں نبی نے کہا اور یاد کرنا مختار خیاری مجلس سے اور یاد کرنا تھا اب مرنا بان وہ انہوں نے تکنا جب تک کرے کرے ان قالنا تقرن قلبا بينك وبين اغريك كلامه يبقى ما بينك وبين تقرن وكذا ما فارسنا کراجا كده اما وقال عشان اثرني يوجد فرمان الملك نمرني من امرا انا رسول الله صلى الله مرجس کی بائی میں لازم بے لازم جگ ساگر کی <تصفح> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالقا تبایا رجلان فکر فکر اللہ وعدمہ بلخیار مالا نتفرقا وقعا جمعنا وقعیر آمال آخر فتبایا رجل جا فقبا جبال بائیوہ انتفرقا وانتفرقا وانتفرقا وولانتر قائل منمہ بائیوہ فقبا جبال بائیوہ بابنی ذاتا نگویا بلخیار حلیتی دبایا لا اتنا بات ذکر کیجئے خیار یہ معفرد مسائید شرحۃ چیزہ کمال بالخیال چنانچہ بایہ پر خیار شاد معنی بے جائز ہو کہ جائز نہ رہا حدیث دان نے فجواز معنی لگا ثبوت کے خیال ویلے خیال ذبائی میں صحیح نہیں ہے معلوم ہے کہ ثبوت کے خیال میں قدمی مشی نہیں ہے ثبوت کے خیال باطل ہو گئے لو کو وہ دے تو خیال شامل بایہ پترا کے اندر دے بے کی یہ روایت ہے کی دی اور محمد میوتہ کا کرنے سے جان عبداللہ نظامی کا رہے نی ہمارا قلنا يا ابن الاباء ابن امراء ضا باه مشتاق اتى ذكر اولاب الخيار اباء عندهم به خیر شرط به خیر عام خیر تو بايد تا خیر مشهيد وار شامل إجراقص... أنا أنا يختار الثلاث ميلاني عند المسلم مخرم دي مجد تو کی کتابی نحن بی خیاری انہوں پر کنیس رہا نا ادا مراقلی دے او دانچنے ادبی الخیار مراقلی دے بات دس رہا بخیاری کن ادبی خیاری او بی بی الخیار مراقلی دے او دا امر آقلی دے یختار سراس مراری راجح نسخات و بخیاری آدھے بخیاری نا سراس مراری آدھے میں صداقہ مینا پوری کلامہ بے بیان میں پوری کلامہ بے بیان میں ان کا ضبابہ کلامہ فضا یہ رہا بری من میں سفرہ کلامہ کلامہ کا ہوا ہتہ جنا ہم کلامہ تانا دیوے انو تنیا ابن الہیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باو نیدائی کر جائیں برو حوالہ نکا کی قرن لبرہ تو ذکر کرو تو سرکم بے تنصب مکم کی موقف التخلیلہ اور قلنا رزق واسبرہ مکوف التخلیلہ اور تحقیق مذکور تو اضی ترجمہ مقصد ابن منیر ذکبی نے اشارہ شائع فرمایا میں صادق قبل تفرقہ اور ابن جرمانہ کو تموصید اکر سرے شوان پر قد قطعات والے وسیلے سے ہم کی جو رسل بھیجو کہ ہوا لا تبارک ذوائد مشید مشنے را اور کی کو مشید والے ادا طاسن کی ریا بلا ماخری اور وعدہ کی توند و کا دا دا دا دا مقام مکان دا دا حال سکھارے چلو داخل سے کشمیری رحمت اللہ علیہ برتے دادا جواب ہے چدر تے کہ تفاروق ہممن موجود دے ادارے چ نبی رحم صرو کا بائی ذکر موجود جو مشترک صرو کی داد دلیل دے رفاضے لفاف چلا حدا لفاف دے ہو استاد سے کشمیری رحمت اللہ علیہ کہے کہ تو مسلک دی ثابت کر مجلس ہوئی تدو ہتا کے توسول دی مان شا بلکہ <سؤال> <سؤال> یہ تراث لمک کی تسلسل کی یا ملبے یا ملتا یا مل حبا ومسئنا سے وغفرت رضوان کی لا قائم مقام تفرد ہے یا قائم مقام تقید ہے اگر کہ تقید حقیقتاں اور تو فرق نہیں رہا دیکھیں اتمام راز اصل مقصود عاشو کہ بدنام خیال مجلس بڑے کی واجب التوارث سن اور وہ داخل سبب کے دن علاوہ کچھ طرح سے قائم مقام نہیں کر دی قبلنا تبارکنا اورات باہی نے راتنے کی راضی فدیوانہ پدیسم تختان در خیر مجلس راضی اصل مقصد نے ذمہ دار جس طرح شان کو ہم نے ساتھ ہی اپنا ساتھ مہتا ہم نے تدریم کر کے شمال بڑا اعتماد کو تبرک پر موقع دے وہ ہم نے ساتھ ہی اپنا تبرک ہونے من سر با کے شریف داغ قیادت کے پیغامانہ کو صحیح ہے با قبل نماز اويس ترا حق دنیا سنی ولام عباس با کرو فدرا مجد کا تفریق نہ ہو راوید ہدایت اپ نافذ ہو وقانت او تیمن شر الصلتا عمر معاش تانوس با قبضہ ضروری نہیں ہے جسری ما پی عوامستر برزاد ترا زبایت برزاد ضار والسلام لگا برزاد ضار ترا زکا موت میں بے ابار تم دینے سمباها بے ختم کا تصرف قبل قبل قبل سبجبات تهو وعجب شدر فارد الله وعجب حوله قال لنا الحماجيات اتماع سكاعت اتنا عمر خريم يعمر فاركنا معانا بسنا في دفعي فاكن دعابال جسام يعمر دعاباني عظلت تصرف الهجب كراغلي فاهم بحباء نعم مخي معارض سكرر دعاس مسناداني وقال لنا عظلت نفائد قدام عمال فارد جسرم قولت معانا نبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقلت عذابكر صادم لعمر رسول عبدالله نوية وخنا كان لو فران كار ماني تصني كون كيت عمر لو با كانيق ماني عمرو كما قال في زين ما فتقدم ولدك عندما مخذا قومه ويسره عمر علما من قال ويرده ابو ثورين بدون قران تم ينجل هو بیل بیل بیل عمر ويرده ذلك بنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بيني اهدى ما را اسو قابل رسالت بین النبیین را بین نبیین رمضان الاخره کا ابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خلط بن ابی النصر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ جی جدا شیو اگلا جدی لیکن ترقی یچہ تا تھا کہ مالام دیوا دیوا دیوا رمال می ما کھتہ فمن عثمان انہو مال رمال ملتا بندو کرے مثال کی اس مکہ واقفوا تو بوندوانی اند مجلس درووتن حتی وہ پرشاد سرا در حتی من دی دی اذا وہ تم ربیت العلاقتنا اولوا وقفوا خش تغيرات دنی اند وہ یہ نتی دی وقف کی ما تبع اندر ان کا تو کان سنتوں کان عاد عاد تو کی دعاء تم تبعان ابن خیار بہای میں صحیح پر صحیح دستیاب تھے اور بے نپاس حدت فرقات جداش زویر دم چسنے جماعت جی او بعض ذکر کی جدا دلیل دے مصبت کے دفاع دا قائلی دا خیارِ مجزد حناف ذکر کے عالم ان کے چریح لازی لگر سنگ جدا دے مستقر دے خیارِ مجزد لازیم عبداللہ نماز دا عمل لازیم و دا عمل وجیبین خلافک و دار شاہ ساڑیس مراسم دے حناف ذکر کی جدا دے مستحب و لازم نہیں دے جزیارت لزیارت میں اخلاف دے مستحام دارنے وزیبہ نحمد دا زیارت اور اولاد جدا جدن دا مستحام دارنے سر لازمی جی گانا دے لازم بے اخلاف کار لما وجب بے اے ویہور اے تو کہنا کہ اقار عبداللہ کہنا کہ سابق چھلی پر سبب فہلات مانی انہا کہا حق دے اقاری چکم جی دیاناتم ہم پاتے شکر لیکن پر مجلس کی حق دے اقاری ما چھتا رأی تو اندی قد غبانت روو جما تاوانی کت لرا اسم آغازمی تاوانی کتی اندی سکتو حیل <سؤال> آرد سمود جزمی از مکم دوار اسرم بری بیسر جما او دری سرمکر سمود تا لیا ریا لفترین شکوف مجدار بارد دمجنین اندریش بی مجدار تاک مجدنی دره بود و ساکھنی ارد مجین آزی دریش پیرانی جیک برود اندرش تاکت مکم دوار یعنی یہ ما دین دیر کو اس نے مغالضہ نری مغالضہ با میدان الکتابۃ البیئ و کراحت بقضاب الدیہ دین عالمی چھ خدادے سبب نقص سے بیری لکو ہدا و سبب نقص سے بیری ہدا مگر صحیح تلافی دا ہبہ و کمت پرد شوافی وانی رہنا وانی خردا نیک سبب تو قطدان و نقص نی بیری لدی الی ممدود و بارطرف نہ نشلہ حتہ نقص و قضاۃ لہذا و زمان و حنابلہ کہ جنہیں سریت چار کو تیر سے تیر سے پروبے کے سن سامو کن اور ان پر سخت وکاس سے سچو اواز دی مؤلف احمد بن خدا خدا و قبر سورۃ قیامت جب یلجاتون بیحط فتثقنون حوضنا رش یعنی قامت لجميع المخالفات امامي کی خدا مبرود اور سبب تفصیل بیان نہ اور تم کا ساتھ یہ سبب ظاہری کہ دی واقعہ میں سردار پیش گئی انہیں یہ کہتے بدیں کہ خیر مجید صاحب کے سردار کے علاوہ نبی نے میرے ستر ستر نے بیان میں کہ کچھ اور یہ قوم نہ اندازہ تو یا کہ خيار ثابت سے بس اندر میں نفس مشت دے اورین دار دا یار سکوت طلب اور سر دے دا نواس ہے شدت نبی نے ستر ستر میں بغیر کیت رانی کہ کر میں کچھ پریشانی بے سکون بکوا میں کے دا وریل خيار و سراس کامیابی ضمانت خيار دے اللہ تری کے شواب اخلاق یہ کارشد لے وردی غنی کار ترا تا یا تمہارے برکات لے وردی ادھر سے کار کیدی کو شراوی نہ لا بھی نفس غضب لبنص یا بند صلاح اور تراکلا سو اور ادا جناب اللہ یہ کہے کہ ہم نے اللہ نے نیت نوری رب نشم سبریدی نظر رہا ہممم اذکر اچھی صداق کل نا خلابات انو بید دو معاملات حقیق اصلاح شکل ازمو جائے با ما جواب الزحاب الاسواق وجود الاسواق پی زمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او داری معاملات واسواق جائے ازیاد کہا دیشتر بودی تا الاسواق نا بازار ازمکا بزمکتر بازار میں لاشی سب الجواب المعاملات فيها والجواب الذهاب الى الردينا بان وان ثبوت احداث زمان النبي صلى الله عليه وسلم تم شريطه قاتل نہیں دے ظلتتن کو قانیداری مسطر لوکی بنا بان بازار گڑول بازار بازار کے ساردار کو داجی لیکن حضرت تاکہ مانو کہ حضرت تو زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کا حدیث چیزی کا رسوک را رہے اتنا کتیرے بھی پسکی ہے مناصبات کی اور دا معلق رواد کرکے بے رسو وقال ابن رحمان معاو لہا کو دوسو اپن دعوے کی مسرک دے اور اس راجل لگمہ خاتن در مدینہ تا نوہ وقی درشے ہو کھول تو حل من سوکن دعوے معلوم ہے کہ سوک وزمانت نبی رسم کے ہو صلی اللہ مرتبو صحابوں تطریدی سوزاگانت کی کرنی جن موجود اور جهاد دي تو معاملات علي كندي رضى الله عليه ما له تصدقات تدريب وقت ملقا ذاك دو سو واريكي وصاد ذکرنجان الفان الصفه بلا صالح وزير عالمي جيواز الجهاد الصحابه ان الرساله عليه حدا سنه محمدي تبوي حدا سنه محمدي دغريان ان یادماجے جہاد کے وجیش ذکابیسرہ مقدمہ عام سمیسرہ کابد اور انوں دوکار برہڑی جہاد کے جیش ذکابیسے تخریب ذکابیس برہڑی تو کل چے بیداہ مقام نورس کی مدینہ غائبہ دایہ تو بنی نے بلاد مکہ نہ بیداہ دایہ مکی نہ مزن ہو یخصبوا بیاولہم ذکجیش تخریب ذبیہ تفبر برہڑی اللہ مگوزہ چاہتا ہے ذات بقاد لے گڑی لا با چاند نہ ہوتے تو چر چاند تخریب درے الوں کی میں محبس ذات سے جیش بار کوئی جانب مقصد طریقہ بازاریں نہیں وہ من دے سے لہذا بتایا کہ بزر بیران وارن کری کرابیل دانجاش بھی گئی لے لی ہوئی تدریج نے بزر بیران کری. و کری العذاب دنیا میں براتی مطلب ان کو تاریک بے پکھے تو کی عذاب اپ نے عذاب وہ تو نبی تعالی کی شریعت میں نہیں ہے تو جنوں قاضی بن ظالمی کا منزلے عذاب رکھتا اگر قصدی یوپ سہ ہوا ہی پٹوا سی بہتر مقصد ما دم اجل لا يريدنا لا يريدنا ثلاثه لا ينبغي لا ينبغي ثاني للرجال درجه درجه واحده كما جاءت يا من رايدت صلى على ذلك على ذلك ما دام الذكر الذي صلى عليه اللهم وقال هذا وقال هذا في تراجم اوانه ثلاثه دخلوا وقال هذا هذا من الرياضه هذا كنا جبهه على مدينه سالي هذا نمر لكن قال هذا ناري زلم تزور وقال لرني هذا القادم وقال هذا لين لا معلوم مش جنبيه من بازارت تنين النبي زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما دعوت هذا ماذا توازن لي برسولك بعضه قالوا ان او او دا قدام و نا کن کی جو, دا دا جو مال جائز میں منسوخ یاد کر مقصد دے ہو. کرے. کو سمجھنے اسلام سے نم اغسطان منا کذید لات لیان دعا رسولی کا دائی کن بعضا این دا زین اید کن اولادونا کنی ورعب لنکن اللہ اخیرون حصل داری چی اواز پا محضر سران ندیر سلط مرشب دی یا محمد اواز مانکی اگر اخیرون دی او قیاب القاسم سشتاری لکدیک انتباس را دید کدام رشب پا محضر کنید دائم نکتر دید ربی حدتنا معارکم نشمال حدتنا بائیم فانما لن تصبروا دوره الزميل بقايا والقادم قد بدل اين ليس بقال انني بقال <سؤال> ثم بيتي ولا تكمل بكنيتي وقد هدانا ربنا تبارك وتعالى ذكرنا بذلك الذي يدينا الذين متلادين متن انا بهؤلاء التوثيق ولا خرجنا ريسنا كتابا ان الله كلامني وراسلني وسانفتح لك كتابك في حسنتك فاسجدوا للران قبلني كل ما صدر ديوننا وادوا جميع ما مصابلك اريد عذابا نا شان صاحب خبر تبدیل اتا اتا اختصار دے. دے واپس سب جباد کی, کی تنشیشتا 17वां वाले वजीला सर आवकन बिर सलाम फजर से जनाबे फातिमा के नास को मुखी जो कोरद फजर जनाब को मुखी जरे दिखी मुखी ने कोरद फजर मेरो नहा कि व कहा असमरका लोका पर माद नजी फमान सगीर जते मारा सनी मराता नंत मारुस असन माशम लांगारी भी करन जे बले सालि जे की تو خوشبوارمبئی کی بجا لا احبه. ملی ملی من من لا سیم ابید اللہ نا انه رانا پنجه بیت اوتر میرے کا ملاقات تابو ثابت تے دن ادرے نا پھرو جمیر اوتر میرے یا منظم یا منظم فرضان مصرا دے لے سبھی اعداد نا رن من میرا تا کنا بدلتا کنا مدان اپ انا پن حدا نا میرا ایناں گامے جنتا تا من دیکھنا سو کی اعلی صوت ذ سوا فدسو یا کم لسا تاکے. کی من و بازار کی. بازار کے انتخاب رکھے مقام کے جی. بات کرا ہوں باب کرایا